اور ان جیسی نہ ہوتا جو اپنی گھر سے نکلی اتراتے اور لوگوں کے گینی کو اور اللہ کی راہ سے روکتے اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں